پھر جب موسا ان کے پاس ہماری روشن نشانیاں لایا بولے یہ تو ناؤ مگر بناوٹ کا جادو اور ہم نے اپنے اگلے باپ داداؤں میں عیسا ناسنا